بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ صى رسلكريم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نيک کار ہے اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے فائدے میں اضافہ شہ اللہ اللّہ عمر لکھتے ہیں قرآن شریف کا ماہر وہ کہلاتا ہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو اور اگر معنی وہ مراد پر بھی قادر ہو تو پھر کیا کہنا ملائکہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کے لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے تو گویا دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں یا یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ اجتماع ہوگا اٹکنے والے کو دوہرا اجر ایک اس کی قراءت کا دوسرا اس کی مشقت کا جو اس بار بار کے اٹکنے کی وجہ سے برداشت کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس ماہر سے بڑھ جاوے ماہر کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مخصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایا ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کے اٹکنے کی وجہ سے اس مشقت کا اجر مستقل ملے گا لہٰذا اس عذر کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تبرانی اور بے حقیقی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور وہ یاد نہیں ہوتا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے اور جو اس کو یاد کرنے کی تمنا کرتا رہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا تو حق تعالی شان ہوں اس کا حفاظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے سبحان اکلّم اشدء اللہ الَََ اللہ فرق الیک